اجتباع میں ڈالنا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ امتحان رسوخ علم کی خاطر ہوتا ہے چاہے طلباء کرام کو لکھنا آجائے آجائے طلباء اکرام کی آ جائے پڑھنا آ جائے طلبا کرام کے تعلق جو ہے دین سے کسب سے وابستہ رہے مطالعہ ہو حفظ ہو محنت ہو تو ان کا مقصد طلباء کو رسوخ علم کی خاطر اختبار ہوتا ہے جی جائز ہے اس کی مثال بھی ہے کہ نبی علیہ السلط السلام نے صحاب سے پوچھا ایسا درد بتاؤ جو کہ کی کیا وہ مسلمان کے ساتھ مشاغیر ہو تو ترمانہ ایک ایمان کا سوال پیش کرنا اپنے ساتھیوں پر لیک اندو من علم اس لیے کہ اختبار کرے اس چیز کا جو کہ اصحاب کے پاس علم کا ہے یعنی اسفاق کے علم کے اختبار کریں یہ میرے تلام جو ہیں یہ جاننے والے ہیں کہ نہیں سمجھنے والے ہیں کہ نہیں ان کو کوئی پتہ ہے کہ نہیں یہاں پہ مارکیسی نے دو باتیں لکھی ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ استفسار یعنی امتحان یہ اتنا شدید اور اتنا سخت بھی نہ ہو جس کا جواب طلباء سے ہو اور اتنا آسان بھی نہ ہو کہ جس کا فرچہ طلبہ کے لیے بطور مزہ قالو شیخ انور و شیخ محمود شیخ محمود حسن ادیوبندی و شیخ ذکر رحم اللہ اس سے معلوم ہوا اقتبار مناسب مناسبت کے اندازے کے ہمیں چاہیے نہ اتنا شدید کے جواب اس کا ہو آسی اور طلبا مشکلات میں پھٹ جائیں اور اپنی داری نکال دیں گے ایک کیا لکھو کیا, کیا بال بھی نہ رہیں اور اتنا آسان پرچے بھی نہ ہو کہ طلبا اس کو کھیل بنا کر جو ہے نا ڈال کر وہ کر کے چلے جائیں کہ آسان علماء نے لکھ دیا ہے تو نبی علیہ الصلاب اسلام نے صحابہ اکرام کے امتحان لیا ہے تو امتحان کیا اسے حد اس پر یہ جناب صحابہ توجہ ہے خالخلت فرماتے ہیں کہ حد دینار عن ابن عمر انبی صلی اللہ عمل شاہجارت شاہجہارت درخت میں سے درخت لائف کو تو جس کے پتے نہیں گرتے المسلم اور یہ مسلمان کے مانند ہے حتی تیمایا چلو بیان کرو مجھے یہ درخت کون سا ہے اب یہاں پہ مثل المسلم میں علماء کے تحقیق یہ درخت جو ہے مسلمان کے مانند کیسے ہیں تو بات کہتے ہیں کہ دل یعنی یہ درخت بھی مستقیم ہے کیا ہے بالکل سیدھا ہے تو جس طرح یہ مستقیم درخت ہے تو طرح مسلمان بھی استقامت میں سیدھا ہونا چاہیے این اقال <تصال> الرب <تصال> اللہ <تصال> سمس تقاؤ <تصال> دوسری بات علماء نمان ہی نے کی ہے کہ شجر مثل المسلم اس لیے ہے کہ مسلمان کے اگر سر کاٹا جائے مسلمان کے اگر آزاد کاٹے جائے تو مسلمان زندہ رہ سکتا ہے آزاد کاٹے جائے رہ سکتا ہے انگلی کاٹی جائے بالو کاٹا جائے پاؤں کاٹا جائے کان کاٹی جائے تو یہ رہ سکتا ہے لیکن اگر کسی مسلمان کا سر کاٹا جائے تو رہ نہیں سکتا ہے اسی طرح باقی طرف جتنی بھی ہیں ان کو ان کا سر کاٹو تو اونچی جاتے ہیں لیکن درخت کھجور کا اگر سر کاٹو گے نہ یہ ختم ہو جائے سکھ جائے یہ افراد کاٹی جاتی ہے یہ نہیں کاٹی جاتی اگر آپ کو یوں کاٹیں گے اپنی جگہ پہ رہ جائے یہ اوپر جائے گا نہیں باقی جتنی بھی درخت نقصان کو جس طریقے سے بھی کاٹو جی اوپر جاتے ٹھیک <تصفح> ہے دو ہو گئے تیسری بات یہاں پہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو آپ آپ اگر پانی میں کھڑے ہیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر کوئی پانی میں پورا مکمل دبو جائے دبو دیا جائے آپ کو دبو کیا دبو دیا جائے کوئی آدمی ڈوب کرے چی تو اس وقت بھی اپنی زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح یہ کھجور کا درد اگر پانی میں ہو یہ رہ سکتا ہے لیکن اگر پانی پورا اشتہاری ہو جائے تو یہ درد ختم ہو جائے سمجھتا چوتھی بات یہ ہے دیکھو اس مثل میں مسلمان کس کیسے ہے مسلمان کی تولید جو ہے بغیر نقطے کے نہیں ہوتی ماد کے لیے کیا ہے نطف ہے ناجن کا نتفا یہ سبر ولادت ہے نا اسی طرح کجور کا جو درخت ہے اس کا پھل بغیر تعمیر کے نہیں ہو سکتا ہے جیسے کجور کا درخت جو ہے یہ محتاج کی تعبیر ہے تقبیر ہے اس طرح انسان کے وجود محتاج لطف ہے اب ہمیں تجھے سمجھ گئے ہو پانچویں جو باتیں محدثی نے لکھ دیا ہے لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں اس لیے کہ یہ مثل مسلمان اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام اسلام جس مٹی سے پیدا کی گئے نا تو وہ مٹی رہ گئی تو اس رتی ہوئی مٹی سے اللہ نے کھجور بنا دیا ہے کھڑا دی ہے اس لیے اس کو عمّا کہتے امن تم کہتی آمنا کہتی تمہاری کھوپی ہے کوپی ہے کیا تمہاری کھوپی ہے لیکن یہ قول مسیح نے رکھ کیا ہے ابراہیم نے یہ کوئی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ علماء نے لکھ دیا ہے مثل استقامت میں ہے یہ بھی کھڑا ہے اس طرح مسلمان بھی اپنے عقیدے پر مستقیم ہوتا ہے اور جس طرح اس کے شاخ اوپر کی طرف ہے جو مسلمان کی آمادی اوپر جا رہے ہیں اس کے آزاد کاٹی جائیں اطراف سے کاٹا جائے طرف تو یہ بڑھتا ہے لیکن سر کاٹا جائے تو ختم ہوتا ہے اس کے انسان کی آزاد کاٹی جائیں بچ سکتا ہے لیکن سر کٹ جائے تو بچ نہیں سکتا ہے انسان کی تولید بدون نصفہ نہیں ہوتی ہے تو کجور کی تولید یعنی نیو کی تولید نئے تعبیر کی بھی نہیں ہو سکتی ہے انسان کو جب پورا غلط دیا جائے پانی میں ڈبو دیا جائے تو نہیں رہ سکتا اس در بھی اگر پورا پانی کی زب میں آ جائے تو نہیں رہ سکتا یہ تو علماء نے لکھ دیا ہے لیکن ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے امنانس المسلم فرمایا ہے یہ تو ایک عام انسان کی مشاورت ہے کافر کو ڈوبو تو وہ بھی مرتا ہے کافر کے انسان جو ہے کافر وہ بھی نسخے سے پیدا ہوا ہے یہ مناسب نہیں ہے اصل مشاورت ابن حجر فرماتی ہوں میری ہے کہ میں نے حاشی میں لکھ دیا ہے آپ کو کہ مسلم المسلمان کیا ہے اے کامل انتفاق فائدے کجور کا ہر جوس یہ فائدے والا کجور کا سرخ فائدے والا ہے نا لکر سے آگ جلاتی ہو کجور کا جو میوا پھل ہے یہ میٹھا ہے ہو کجور کے اندر جو نواز ہے گٹھلی ہے یہ بھی اونٹوں کے خوراک ہے کجور کے جو بچتے ہیں اس سے آپ جناب علی غصہ بھی بنا سکتے ہو اور اس سے چھت بھی بنا سکتے ہو اور اس سے تم ٹوکرے بھی بنا سکتے ہو یعنی مختلف فائدوں میں تم اس کو لا سکتے ہو تو جس طرح شجرت النحل کا یعنی مکمل تسلی بناتے ہے اس طرح مسلمان بھی تسل مناتے ہیں اور یہ سب سے بہتر ہے اس کا تنا بھی فائدے والا اس کا نیو بھی فائدے والا اس کی اجزا بھی فائدے والے مسلمان کے وجود بھی فائدے والا مسلمان کے اعمال بھی فائدے والے مسلمان کے اخلاق بھی فائدے والے مسلمان کے کردار بھی فائدے والا اور جب جور ہم, ہم وقت منتفا بھی ہے اگرچہ اس کے فوائد اس سے پیدا لینا مستقل طریقے سے ہے جب یہ منتفا نہیں ہے اس سے مسلمان کو بھی لکھ کر ایسا رہنا چاہے ابھی بھی منتفع نہیں ہو اس سے لوگ فیصلے اٹھا را. آگے اور جائیں یا آؤ گے نہیں آؤ گے دوسرے بیٹو گے اور سب آ سکتے ہو ہمارے سبق سب آ سکتے ہو بات سمجھ گئے ہو بھائی تو یہ کتنے حضرت نے جو بات کہی تھی یہ اچھی ہے اب یہاں پہ علماء صلاح کو ملا و جبا امام بخاری نے یہ باب قائم کر دیا ہے کہ ترب الامام المصل تعالیٰ سوابی لکھ تبر مائند امام کو یہ جائز ہے کہ اپنے ساتھیوں کے امتحانی علمی لے لے آئیے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں آئیے ان کے اندر علم کا جو رسوخ ہے کہ نہیں ہے یہ تو جائز ہے اب یہ سوال پڑھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درد ہے جو مسلم المسلم ہے اندرونی اگلوتاد کے نوجوے سے اس لیے اگلوتاد خود کو کہتے کہ جو مسئلہ یعنی سیاح سے ثابت نہ ہو سہباب سے ثابت نہ ہو جب تو کوئی تر نہ ہو ہم نہیں سمجھتے ہوں یہ تو عبروتا سے ہیں یہ کیا اگلوتاد میں سے ہے اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ہم پرچہ لکھتے ہیں طلبا کو اور بھائی ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ایک ایسی حدیث بتاؤ ہاں جس میں پورا دین جو ہے خیروں تو کھیل لیا لیکن مثال پورا دین جو ہے جو کہ بطور اجمال اس میں سمویا گیا ہو ایسی ایک روایت ہمیں بتا دو اور ہم رواج لکھتے نہیں ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ کون اس کی طرف جائے گی یہ حدیث ہوئی ہے تو حبی جبریل ہے نا لیکن اگر حبی جبریل پڑی نہیں گئی ہے اس کے کوئی مقدمات نہیں پیش کیے گئے اور ایسے ایس کے سادی عبدادی نو سے ہے اب یہاں تو مجلس صحابۂ کرام کے علمی مجلس کا اس کا شجر البوادی شجر کے سائز کی کیا نسبت ہے بات سمجھتے ہو اللہ امام بخاری پہ رحمت فرمائے استعمال محدثین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام اس مجلس میں ججور کھا رہے کجور کھا رہے تھے سعد کرام کو بھی کھلا رہے تھے تو اتنے وقت میں نبی پاک نے فرمایا کہ ہر کسی انشۂ جسے وہ اللہ عالم مسلم اس کی مقدمات موجود ہیں کیا ہیں نا کجور کھا رہے ہو نا تو بھائی ایک ایسا درد ہے جو مسلمان کے ماند ہے اور منتفا بھی, بھی ہے اس کے عام ہیں تو جملوں میں سے کھجور ہے نا اس لیے جو ہم کھا رہے نا تو کے قبیلے سے نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام السلام کے پاس کجور کی تینی پڑی ہوئی کجور کی پڑی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام کے آپ مبارک میں تھا تو نبی علیہ السلام یوں یوں فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ دی تو آدمی تھا جیسا میں کہ ایسی ایک چیز بتاؤ جو بات کھینچتی بھی ہے بات اس میں سنائی بھی دی جاتی ہے اور اس کے واسطے سے بھائی فوٹو بھی نکالا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے نا تم ایک دوسرے کو پیغام بھی دے سکتے ہو اور اس کے اندر اس کے ساتھ تو جناب عالی تم کیلکولیٹر کے حساب بھی کر سکتے ہو ایسے کر سکتے ہو ایسی چیز بتاؤ ایسی چیز بتاؤ تو یہ ہے اور کیا ہے اس کو دیکھنا تو یہ یا میں بھی کھا رہی تھی یا اس کو کوئی حصہ میں جس میں پڑھا تھا تو لہٰذا معافی مشکل اچھا حج سونما فوقانا صفی شجل البوادی عبداللہ کہتے فوقاتی نفی عمدہ نقلا سستا ہے تو مجھے ہے علماء کرام صلہ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب مسئلہ آپ کو معلوم ہو اس کو چھپانا تو نہیں چاہیے اب جب حضرتی ابن عمر کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ ناخلا ہے آپ نے کیوں یہاں پہ اتفاق کیا ہے کی ہے کیوں نہیں بتائے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو اقتبا کا مسئلہ تھا اور اقتباع کے عموماً کیا ہوتا ہے علم کیا ضرور ہوتا ہے اگر اس مجلس میں ایک بتائے باقی نہ بتائے نہ بتانے والوں کی تختیر ہوتی ہے اس نسبت سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں بتایا کہ میرے شیخ میرے اکابر مجلس میں بیٹھے ہیں کہیں ان کی توہین نہ ہو جائے ان کی تختیر نہ ہو جائے احترام پس طریقے تو احترام خاموش ہو گئی آپ سمجھ گئے ہو اچھا اب اس سروس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے بخاری شریف میں آگے آپ کی یہ حدیث آئے انشاءاللہ وہاں پہ جب آتا ہے کہ ابن عمر عمر صاحب صاحب جب جا رہے تھے اپنے والد, مب... والد عمر صاحب کے ساتھ تو راستے میں کہا کہ اب جی مجھے میرے ذہن میں یہ بات لیکن میں نے حیات کے ماندہ نہیں بتائی واضح نے کہا بڑی افسوس کی بات ہے اگر تم مجسمے بتا دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ خوشی کی بات خوشی پوش... کا خوشی کے خوشی کا موقع ہوتا خوشی کی بارش ہوتی میرے لیے کاش کے کل بتا دیتا سمجھتی ہوں اب یہاں پہ شکار ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے حیا کے معنی نہیں بتائی اور باپ کہتے ہیں کہ کاش کو بتا دیتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تو بیٹا حیا کے معنی رہی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ باپ اس کو یعنی حیا کے سل کی طرف تلقین کر رہا تھا بات سمجھتی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا کہ تو بتا دیتا تو نبی الاسلام خوش ہو جاتے کہ واقعی میرے شاگردوں میں میرے صحابہ میں ایسی شعور اور حاضر ذین حاضر متعقظین ہیں کہ میرے سوال کا فوری جواب ہوئے ہے اللہ سب خوش ہوتے تو بیٹے اگر بتا دیتا نبی خوش ہو جاتے تو نبی کی خوشی میری تھی تو میں بھی خوش ہو جاتا والجواب جواب اس کا فرما رہے ہیں کہ بیٹا اگر تو بتا دیتا تو یہ عد بھی من لیکن قبول النا مجھے رستے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی اس لیے کہ آپ کے ذہن کا اختبار ہوتا تو نبی علیہ السلام آپ کے ذہن کی بڑائی کے لیے دعا فرما دیتے تم بھی خوش ہو جاتا مسئل سمجھ گئے ہو کیا آپ کے اعتبار پر جواب پر نبی علیہ علام خوش ہو جا کے آپ کے ذہن کے لیے نبی پار دعائے برکت فرماتے وہ میرے لیے خوشی ہوتی ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہاں خوشی تب مراد ہے کہ مجھے تبان خوشی ہوتی اس لیے کہ میرے بیٹے میں دنیا کی امور پہ نہیں خوش ہوتا میں دین پر بہت خوش ہوتا ہوں اگر یہ بات کہتا تو تو مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا قابل ہے تو اگر وہاں اگر مجلس میں بڑے بڑے بیٹے ہوتے ان کو بھی خوشی ہوتی کہ ہمارے ساتھی کا بیٹا قابل ہے تو میرے بیٹے اس میں کسی کی توہین نہیں تھی یہ ہمارے بڑوں کے لیے ایک عزت کا باعث تھا اس لحاظ سے انشاءاللہ اللہ مسئلہ حل ہو انجاز هذا الله عليه وسلم اا اا يا خالد امالنا فاضنا دين الله عليه وسلم اقرا بما من لا تفاجروا فاحتجم عند ستي وراول قوم يقرون فانا قالوا ان رب الرحمن ينسي الله مسئلہ یہ چل رہا ہے تحمل حدیث اور اس کے طرق یعنی حدیث مبارک کسی استاذ سے لینا پھر اس استاذ سے نقل کرنا اور اس کا طریقہ علماء تحمل حدیث کے طرق کا نقل کرتے ہیں ایک یہ ہے مشافہتن اجازت مشافہتن اجازت وہ یہ کہ ایک محدث حدیث پڑھاتا ہے اور کوئی شاگرد تلمیز اس کو قابل نظر آئے اس کو کہہ دے کہ اجل تو لگا فی نقل روایت عنی مشافات اس کو کہتی ہیں کہ میں نے تجھے اجازت دے دی ہے کہ تو مجھ سے میری روایت کو نقل کر سکتا ہے عجز تو فی نقل روایت عنی ان مجھ سے روایت بے شک نقل کر سکتا ہے یہ مشافہ ہے دوسرا طریقہ اجازت یعنی بحیثیت خط اجازت بحیثیت خط بذریع خط وہ یہ کہ ایک شیخ کو پتہ لگ جائے کہ مثلا کراچی میں ایک تلمیز ہے اس کا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس شیخ سے اجازت حدیث لے لے یہ اس کو ختم تحریرا لکھ دیتا ہے کہ اجز تو لگا پھر نقل روایتی انی یہ خط پہنچ جائے تلویز کو پھر وہ تلمیز نقل کرتا ہے کہ اجاز عنی شیخ فلاق جیبی تری تجائز ہے تیسرا طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اجازت حدیث بذریع پیغام اجازت حدیث بضریع پیغام وہ یہ ہے کہ مثلا کوئی شیخ کسی صاحب کو کہہ دے کہ جاؤ میرے فلاں تلمیز کو کہہ دو کہ تجھے اجازت ہے کہ تو مجھ سے حدیث نقل کرتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ پیغام لے جانے والا وہ سپہ ہو اگر سپہ نہ ہو تو یہ اجازت اندل دل محدثین معتبر نہیں ہے اس پہ سمجھ گئے مثلا اس کی کیسی مثال ہوگی چلو میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے چلو کہہ دیتا ہوں کراچی میں میرا ایک تلمیز ہے میں ابھی فیاض کو کہتا ہوں کہ بھائی تم جاؤ اور اس فلاں سے ملو اس کو کہو کہ تجھے میرے طرف سے میرے جو مرویات ہیں اس کے نقل کی تجھے اجازت ہے اب اس کو مرسر کی لے ٹھیک ہے نا اس کی روایت تب معتبر ہوگی کہ اس کے تلمیز اور شیخ کے درمیان جو پیغام بر ہے نا رسول یہ سکہ ہو اگر یہ سکہ نہیں ہوگا تو یہ روایت بھی غیر معتبر شمار کی جائے گی کتنے ہو گئے اچھا جو تو طریقہ ہے اجازت عامہ اجازت عامہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا عالم ہو جس کے روایت کثیر ہوں مکتوبات بھی ہوں منقولات بھی ہوں وغیرہ وغیرہ وہ ایجازت عامہ دینے سٹیج پر تقریر کرتے ہوئے فیاض کہہ دے کہ جناب ہمیں اپنے علوم اور اپنے روایات کی نقل کی اجازت دے دیجیے وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے جتنے مکتوبات ہیں جن کے پاس ہیں بشرطی کہ اس کے اندر اہلیت نقل حدیث ہے تو میرے طرف سے سب کو اجازت ہے یہ اجازت عام ہے آج کل حضرات اجازت عامہ دیتے ہیں مثلا جن مدارس میں ہم نے دور حدیث پڑھا ہے تو استاذہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ درس میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جو شخص روایت یا درس حدیث پہ قادر ہے ان کو ہماری طرف سے اجازت ہے اب یہ اجازت عامہ ہے یہ بھی معتبر ہے جیسے ابھی میں کہہ دوں کہ نظیم سے رہ کر عبد تک یہ جتنے بھی اشخاص احباب بیٹھے ہیں ان سب کو میرے طرف سے اجازت ہے درس حدیث یا نقل حدیث یہ اجازت عامہ ہے یہ بھی ان دل محدثین معتبر ہے پانچواں مناوالا ہے اب یہ مناولا دو قسم کا ہے اس کو یاد کر آگے, آگے باپ ہی آئیں گے اب آئیں گی تو بس یہ خلاصہ ہے پھر آپ پڑھیں گے میں سنوں گا مناوالا دو قسم کا ہوتا ہے مناولا مقرون بالاجازہ اور مناولا غیر مقرون بالاجازہ مناولہ مخرون بل اس کو کہتے ہیں کہ مثلا یہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے میں ایک دوست کو کہہ دیتا ہوں بھائی یہ لے لو یہ لے لو بھائی یہ میرے مکتوبات ہیں یہ مناولا ہے لیکن غیر مخرونہ بل ہے ایک مناولہ مخرونہ بالاجازہ ہے یہ میرے مکتوبات ہیں تم لے لو آپ کو اس کی نقل کی اجازت ہے اب سمجھ گئے ہوں اس کو کہت مناولا تو جانتے ہو نہ کسی کو کوئی چیز ہاتھ میں دے دینا اب یہ ہاتھ میں دی ہوئی چیز اگر یہ مناولہ مخلوم بالاجازت ہے یا یہ مناولہ غیر مخلوم بالاجازہ ہے مناولا غیر مخلوم بالاجازہ کا کو کوئی اعتبار نہیں ہے اور مناولم مخرم بھی اجازہ اس کا اعتبار کیا جائے گا ٹھیک ہے چوتھی قسم جو ہے وہ ویجادہ ہے کیا ہے وجادہ وجادہ وے کہتے ہیں کسی محدث کے مرویات کا مجموعہ کسی کو مل جائے اور یہ پھر اس مرویہ سے نقل کرے اس کو ویجادہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویجاد کہتے ہیں آج کے لحاظ سے جتنے علماء ہیں تو یہ ویجاد ہیں اب فت الفاری ہم دیکھتے ہیں نا ابن اجر سے تو ہمیں ایجاد نہیں ملی امرت القاری ہم دیکھتے ہیں ہمیں اجازت فستلانی ہم دیکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملی ہے اب یہ وجادہ کے طور پر ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ سیدودی رحم اللہ نے حافظ الدنیا ابن حجر کو اپنے اساتذہ میں شمار کیا ہے حالانکہ ابن حجر سیدتی کا استاذ بھی ذات نہیں ہے لیکن ابن حضر اللہ کے جو مرویات یا جو مکلوبات تھے ان سے یہ مستفید ہوا ہے اس لیے اپنے آپ کو یعنی ان کو اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہے ٹھیک ہے اب کن کے لیے آپ نے مقدمے فصل آپ دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائیں گے فہم تم او القوان مقرمن املا ومن من ہافظہ بمن وعن؟ ومنكم من ون ومن من ہافظہ رسہ وہ سمجھ گئے ہو یہ توق تھے اس کو کہتے ہیں ترکے تاہم حدیث ابھی آپ آب ایک بات کہہ دیتا ہوں چلتے چلتے ایک بات کہہ دیتا ہوں اس لیے کہ آپ آنے والے وقت کے بڑے بڑے محدود سو پت کیا بلا ہے نا لیکن یہ میرے طرف سے ایک نفیت کے طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ علم کے بعد میں فخر بالکل نہیں کر علم جتنا زیادہ ہوگا نہ انکشاری سے ہوگا غرور سے نہیں ہوگا تکبر سے نہیں ہوگا انانیہ سے نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوگا کسی کو حقیق جاننے سے بھی نہیں ہوگا کسی سے ہنسی مذاق کرنے سے بھی <سؤال> نہیں ہوگا وفوق و کل علم نہاری ورنہ علم سلب جلتی کے ہوتا ہے تو یہ آج آپ بخاری پر کیا دیکھتے ہیں میں د بہ ضلع کروں بخاری پر کس کی تفریح دیکھتے کسی کو تو دیکھتے ہو نا مل شوتی صاحب کی اور کس کی اور یہ آپ کے شیور ہوگی گئے آپ کو بتانے نہیں ابھی جس کی کتاب کو تم دیکھ رہے ہو نا یہ اجازت کے طور پر ہے آپ کو ان کا مجموعہ ملا ہے آپ نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے آپ گئے ہم سے کراچی جا کر جانچ دی ہے ہم آپ کے روایات یا آپ کی تحقیقات ہم نقل کرتے ہیں ہمیں جانچ ہے تو آپ ہے یہ بھی اجازت ہے لیکن اس نے اپنے علوم کو جمع کیا ہے پھر شائع کیا ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا شائع کرنا اور بازار میں پلانا یہ اجازت ہے کہ جو آدمی میرے کتاب کو لے سے بخاری سیکھے اور پڑھے یہ اجازت ہے لیکن بطور بھی جاتا ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ جن کی کتابیں تم دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھو اور اگر دیکھتے ہو تو ان کے مطالعہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو نہ سمجھ گئے ہو اس لیے کو آپ کے استاد ہو گئے یہ ایک فن حدیث کا مسئلہ ہے ہمیں ہمارے احباب کیسے ہوتے ہیں کہ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں پھر اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں اگر نام لیتے بھی ہوں تو پھر ان پر تنقید بھی کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کے خلاف یا مقن بکیل بانا دوستی یا بنا کن خانہ بر ابر انداز میرے شیخ فرمائے کرتے تھے یا اللہ یاری نہ رکھو کے رکھ تو دروازے کو چرکھ دواتے بات سمجھ گئے ہو یہ تو رو باب القرات العرط المحدث توجہ کرو علماء کلام کل ہم کچھ باتیں کہہ چکے ہیں آج بھی انہیں باتوں کا احادہ ہے اس لیے کہ امام بخاری انہیں کا احادہ کرا رہے ہیں ہم سب سے عمدہ طریقہ تحمل حدیث کے لیے دو ہیں فرا الشیخ قراءت ال شیخ الشیخ اس میں ایک قول ہے امام مالک کا رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جمہور محدثین کا دو اقوال ہیں ضعیف ہیں ٹھیک ہے یہ میں کل کہہ چکا ہوں تمہیں امام مالک رحم اللہ کی نزدیک فیراۃ شیخ فیرا الشیخ یہ افسل ہے قراءت الشیخ سے علام انور شاہ کشمیری رحم اللہ لکھتے ہیں کہ سوائے امام محمد رحم اللہ کے کہ انہوں نے موتا پڑی ہے تو قراۃ الشیخ کے طریقے پر قراط الشیخ کے طریقے پر نہیں پڑ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک قرات الشیخ اس لیے بہتر ہے کہ اگر شیخ قرات الشیخ ہو تو اگر شیخ سے غلطی ہو جائے نقل روایت میں تو تلمیز بطور احترام یا بطور حیا تنقید یا غلطی اپنے استاذ کی نہیں پکڑتا اب میں پڑھ رہا ہوں اور میں غلطی بھی کر رہا ہوں لیکن تم کہو گے یار چلو ہم تو سمجھ گئے لیکن استاد ٹھیک ہے تو اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ خراب الشیخ بہتر ہے کہ اگر تلمیز پڑھے گا تو اگر تلمیز غلطی کرے گا تو استاذ نہ تلمیز سے ڈرتا ہے نہ استاذ کو تلمیز سے حیا آتی ہے نہ استاد جو کہ تلمیز کی احترام وغیرہ کرتا ہے استاذ کے پاس جب تلمیز آتا ہے تو سیکھنے کے لیے آتا ہے غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے تو استاد کا حق بنتا ہے کہ تلمیز کو کہہ دیجیے تم غلط کر رہے ہو اس امام مالک فرماتے ہیں کہ الشیخ ہی افضل ہے سمجھ گئے ہو جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ قراعت الشیخ افضل ہے قرات الشیخ کہ میں پڑھوں اور آپ سنیں یہ سب سے افضل ہے یہ ضرور کا مسئلہ ٹھیک ہے <تصفيق> دیکھے؟ <تصفيق> دیکھے <تصفيق> اچھا اب یہاں دو چیزیں رکھو ایک مسئلہ یہ ہے کہ قراء ایک بات کا یہ قول ہے کہ قراءت آلش شیخ قراءت آلش شیخ یہ جائز ہے قراۃ الشیخ کا کو کوئی اعتبار نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ قراۃ الشیخ یہ معتبر ہے قراط ال الشیخ معتبر نہیں ہے اور جو ہے فراط قراۃ ال شیخ یہ معتبر ہے قراط ال شیخ کا کو کوئی اعتبار نہیں ہے دوسرا قول یہ ہے کہ قراۃ الشیخ یہ جائز ہے قراعت عالد شیخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن قرع ال شیخ جو ہے یہ قرع الشیخ سے نسبتاً کم ہے بات سمجھ گئے ہو قرۃ الا شیخ جو ہے یہ جائز ہے ٹھیک ہے اور قراۃ الشیخ یہ اس کی حیثیت نہیں ہے ایک وکیل بل از کہ الشیخ اولا ہے قراط اعلی شیخ یہ جائز ہے لیکن قرع الشیخ سے کم تر ہے اب سمجھ گئے ہو یہ امام بخاری رحم اللہ اس بات کو منعقد کرتے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قراعت الشیخ اور قراط اال شیخ دونوں مساوی ہیں تو وہ کہ دونوں مسلکوں پہ امام بخاری رد فرما رہے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ قراط ال شیخ جائز ہے قراعۃ الشیخ کا اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا پول یہ کہ قراۃ الشیخ یہ اولا ہے قراط الد شیخ سے ٹھیک ہے اب امام بخاری جو بات مناقض کرتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں قرات الشیخ و قرات ال شیخ دونوں مسافر ہیں تو گوے کہ ان دو کمزور عواسوں پہ امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں سمجھ گئے ہو اچھا اب یہ خلاصہ ہو گیا ہے اس کے لیے دیکھو امام بخاری تین اقوال پیش کرتے ہیں ایک حسن بصری کا ایک سفیان سوری کا ایک امام مالک رحمہ اللہ کا اور جو ہیں یہ ابھی بخاری پڑا رہا ہوں اس کے لیے یعنی تین برائی مطلب یہ ہے کہ ابھی میں متن مطلب بات کر رہا ہوں نیچے ہے سب کے کتنے کھولے سفیان سوری حسن بصری امام مالک ان کی اقوال اجمالن اب پیش کرتے ہیں امام بخاری پھر ان اقوالوں کو ان تین اقوالوں کو باسنت نقل مطلب کرتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں آ کے پہلے اجمالن بلاسنت اور سانین بس سنت ذکر کرتے ہیں بس گری کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اصل حل ہو ہے یہ آپ کا سبب تھا اب دیکھو باب الخراطی ول ارض المحدس یہ باب ہے کات کا یعنی کیا من قراۃ الشیخ شیخ االت تلویز ول ارض و قرات المیز یا المحدس یہ قرات الشیخ ہو یا قرعت الشیخ ہو ور الحسن ہو وصوری حسن نے اور ہیمان سوری رحم اللہ نے اور اسی طرح امام مالک نے القرات جائز کیا مانا قراط ال شیخ کو جائز قرار دیا ہے بس کہ بھائی قرع الشیخ یہ جائز ہے لہذا قرع الشیخ پڑھا کرو بس سمجھ گئے اللہ منور شاہ کشمیری رحم اللہ نے اس پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے امام مالک رحم اللہ کے دور میں بادشاہ کون تھا ہارول الرشید تھا ہارون الرشید نے امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور اپنی موتا کو میرے بچوں کو پڑھائیں اب اگر عمر خطاب کو کسی بادشاہ کا پیغام ہو جائے تو پھر یہ بخاری بخاری چھوڑ کے بھاگے گیا کہ مجھے تو بادشاہ نے بلایا ہے امام مالک نے لکھا عال علم یو وال علم و لا یا علم کے پیچھے آنا پڑے گا علم کسی کے پاؤں پہ علم علم کے پیچھے آنا پڑے گا علم کسی کے پیچھے آ تو زمانے کے بعد شاید ماشاء اللہ تو ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو بیچا جب بھیجا تیمان مالک رحم اللہ کو فرمایا کہ جناب شیخ صاحب آپ میرے بچوں کو انے تو چھوڑے آپ میرے بچوں کو موقع سنائیں موقع پڑھائیں تو امام مالک نے کہا لیسا, لیسا آدت آہل بلا دینا یہ میرے درست کی عادت نہیں ہے میں سناؤں گا نہیں میں سنوں گا یہ مجھے سنائیں گے تو میرے درست میں شریک ہوں اگر سناتے نہیں ہے تو میرے درست میں شریک نہیں ہو سکتے لیسا عادت ہوں بلدنا یہ ہمارے بلد کیا بلدوانوں کی عادت نہیں ہے ہم یہ <تصفيق> امام <تصفيق> آ... <تصفيق> आ... مالک کی رائے ٹھیک ہے بات کر لوں بات کر لو اچھا توجہ کرو کتنے اقوال ہو گئے اب دیکھو وقت اچھا باز ہوں پھر وقت جا احتجاج کیا ہے دلیل پکڑا ہے بعض علما نے فل قراۃ یعنی کیا من کل شیخ کا قراط الم کے کیا معنی ہوگا ال شیخ کا به حدیث زمان ابن سالبہ آگے تفصیل سے آ رہی ہے حدیث زمام ابن سالبہ کے ساتھ اب یہ وقت پاظم اس سے کون مراد امام بخاری کا شیخ مراد کون ابل شیخ الحمیدی لکھا ہے فت الباری نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ مجھے بعض حضرات سے یہ پتہ لگا کہ وہ کا قائل امام بخاری کے شیخ الحمیدی ہے لیکن یہ میں نے فت الباری میں یہ لگ کر غلطی کی ہے مجھے بعد میں اپنی غلطی کا پتہ لگ گیا ہے یہ شیخ حمیدی نہیں ہے یہ ابو سعید حدا ہے خدا ابو سعید خدا ٹھیک ہے صاحب یہ ابو سعید حدا ہے مجھ سے حمیدی لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے پھر فت الباری کا مقدمہ دیکھ لیے آپ کے پاس چونکہ کتابیں اپنی ذاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھتے اوپر ہوا جفر کے بعض سے مراد شیخ امام بخاری ابو سعید ہے ابو سعید حد لے نہیں وہاں ابو سعید کو دیہاتی سے زمان میں سالب ہے وہ کیسے امو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی آگے روایت آ رہی ہے اس لیے میں یہاں تحقیق نہیں کرتا آگے دو روایت اسی ہی آ رہے ہیں آئے جب نبی علیہ السلام کے پاس کا سلاد آئے اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ہم پانچ نمازیں پڑھیں اور نام نبی پانی فرمایا ہاں بس بس ختم اب, اب امام بخاری کہتا ہے قالا پاضی کراتم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کراط علی شیخ کہتے ہیں زمام مثال اب آیا اور کہا جی السلام علیکم علیہ اللہ عمر کا نسلی الخمس القبص فرما نام علی الشیخ ہو گیا بھائی اچھا آگے آگے دیکھو دوسری بات اخبار زمام قومال کبا جازو ہو اب علی الشیخ کی صحت پر امام بخاری فرماتی آخبار زمان و قوم ہوں زمام نے اپنے قوم کو اس کی اطلاع دے دی جی کہ نبی فار نام کہا ہے ف تو قوم زمان زمام کی بات کو قبول کر لیا یہاں اجازت کو مانا قبول تو, تو قرآل شیخ اعتبار ہو گیا کہ نہیں فاد مانا فخر قبول کر لیا کتنے دلیلیں ہو گئی ایک ایک, ایک, ایک وقت جما لکو بے سک ٹھیک ہے دوسرے دن وقت جما لکو بے شک جمام مالک رحم اللہ نے کرا تلشی کی صحت کے لیے خجت پکڑائے بے سک کے ساتھ رسید کے ساتھ اقرار نامے کے ساتھ سک سا جانتی ہوں نا اقرار نامہ اے رسید وصیفہ یو پرو والل جو کہ پڑھا جاتا ہے ایک قوم پر بس اب یہاں سے جیب سے نکالو یو پرو آد القومی نام وہ کہتے تھے کہ ہاں تو معلوم اور شیخ معتبر ہے دیکھو ندیم صاحب نے موبائل خرید لی ہے کس سے اخلاق سے اور یہ نسل ایک ہزار کے عوض کی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان دونوں کو لکھنا نہیں آتا ہے ابرار درمیان میں لکھنے والا تھا نظیم نے کہہ دیا کہ بھائی تو لکھ کہ میں نے اخلاق کو ایک ہزار پر موبائل دیا ہے اور ایک ہزار میرا اس کے ذمہ ذمہ ہے ٹھیک ہے تو ابرار نے پڑھا کہ بھائی اخلاق تو نے نظیم سے موبائل بے وزیر ایک ہزار روپے لیا ہے تمہیں دیکھ تمہیں دینا پڑے گا اس نے کہا نام یہ قراطہ شیخ ہو گیا نا اس نے رسید پڑائی اخلاق کو اخلاق نہیں لکھے دیا نا. نا. ابھی خلیل خلیل اور جمیل یہ دونوں تھے کل کوئی مسئلہ ہوا اخلاق درمیان سے منکر ہو گیا اب سمجھ گئے ہو ندیم نے یہ دو گواہ کو بلایا تو انہوں نے یہ کہہ دیا اچھا فلان ہمیں فلان گواہ بنایا تھا اس لیے کہ اس موقع پر موجود تھے خبر ہے یہ تو مجھے سب کرا شیخ ہے تبھی خوش مولانا سے اچھا اب تیسری دلیل واقعل مکری اور پڑھا جاتا ہے فلان توجہ کرو بھائی یوکرو المقری پڑھا جاتا ہے اور اس آپ کے المقری مانا مجھ استاد پہ فیاقول معالے نے قراق کہتا ہے کیا آنی فلانج فلن نے قراط سنائی پڑائی ہے اب سمجھتی ہوں نا کیسے ہیں میں خاری ہوں چلو قاری ہو گیا ہوں ٹھیک ہے نا میں سب آشرا ہو گیا ہوں میرٹھ کے لیے آسان ہے آسان بات ہے ابھی فیاض مجھ سے تجویز پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں بھائی میں بیٹھا ہوں یہ سنا رہا ہے یہ سیکھے تو کاپ نے کہ تو پڑھو بھائی قوف صحیح ہے واہ صحیح ہے ٹھیک ہے نا ہاں صحیح ہے ٹھیک اب یہ اگر کیک دے کہ قوار صاحب آپ کو ساتھ کون ہے اب یہ کہ اکرانہ ہو یا صرف میں نے اس کو پڑھایا نہیں ہے اس کی پڑھائی میں نے سنی ہے کرات اللہ شیخ ہے نا لہٰذا میں امام بخاری نے تین دلائل اس پہ پیش کی کہ قراط شیخ جائز ہے ایک بات اب انہی ہی باتوں کو امام بخاری بس نقل کر کے آخر میں سفیان سوری کی بات پیش کریں گے کہ علی المی وقراءه سواءن ترد وجها ان پر جو کہ سوال کے قابل نہیں ہے شاب اور دوسری شار اول یہ قراءه فضل محمد بن سلام قال قال محمد بن سلام و اتقال عليهم قال قال قال قال قال قال قال قال قال دیکھو حد سنا محمد بنسلام یہ ان کے استاد ہی پال حد تسن محمد بل حسن الواستی آن آف. آن الحسن. تی حسن آیا تھا نا ابھی واد حسن سے بلخرات کوئی بات نہیں ہے خیرات شیخ پر لاپا پرواہ نہیں ہے بالخراط عالم ہے طالب علم اپنے استاذ کو سنا تو خیرات ال شیخ ثابت ایک بات حدثنہ بہت لکھا. اتنا لکھنے لکھنے چاہتا. اس طرح وہ ہر دسنا ابھی ہر دسنا بہت بڑھ لکھتا اس لیے کہ یہ تعداد میں نہیں آیا اقوال اس پر نشان ہے کتنے ہی نہیں ہے نا بڑ نہیں لکھا نمبر کس میں بھی نہیں ہے نای. نئی حد دا بھی نہیں ہے ویسے اس کے میں یہ میں یہی کہہ رہا ہوں یہ چھوٹا لکھنا چاہیے اچھا وہاں تو سناؤ بے دل مسان سفیان طالبات محدث جب کوئی طالب علم اپنے شیخ پہ پڑھتا پر ہے فلا پاس آئیں یا حد دستنی اب یہ بتانا چاہتی کہ کیا پر شیخ جائے اس لیے اگر ایک طالب علم اپنے شیخ پہ پڑھتا پر ہے اور پھر یہ کل کے کہ کیا کہ ہر دسمین جھوٹنا نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے ہر دسمین تو نہیں ہے یوں پڑھنا چاہتے کہ سمے آد دسلی کیوں کہتا ہے اس لیے کہ کراتا ہے شیخ جائز ہے تو گویا کہ اس نے جب سنایا ہے شیخ نے سنا ہے <تصفح> غلطی نکالی یا نہیں نکالی ہے گوے کہ شیخ نے اس کو پڑھایا ہے اچھا سمیت اباسم امام بخاری فرمات میں نے اباسم سے سنی یقول و سفیان القراۃمی و قرأۃ یعنی کیا مانا امام مالک سے میں نے یہ سنی بات ہے سفیان سوری سے میں نے بات سنی ہے کہ قرع اللعم ہو یا قرآن تلمی ہو سوا ہے تو قراۃ شیخ ہو کہ قرأۃ الشیخ دونوں مساوی ہیں دبئی کے امام بخاری نے جمہور کا مسئلہ بھی پیش کر دیا اور جو ضعیف روایت سے ان کے ردی کر دیا ہے تو فراۃ الشیخی دونوں برابر ہو گئے امام امام بخاری تصویر کے قائل ہو گئے جنگور فراعت الشیخی اولودیت کے قائل امام مالک فراط عالد شیخ کی اولویت کے فائل ہیں آپ سمجھ گئے ہو یہ اس کو یاد رکھو اچھا چشمائی بھی آنے والے ج کو نہیں پڑھا تھا ان میں کلیہ پڑھنے کے لیے خود بھینے مارا تو سب کا ذکر ہے تو من حدیث حدیث لمبی ہے نا اور میرا خیال ہے تعارف میں اب یہ دونوں حدیثیں جو ہیں نا یہ ایک ہی ہیں اس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ زماں ابن سالبہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور جو کرنا ہے نا یہ زماں ابن سالبہ یہ کون تھے یہ بنو صاحب ابن بکر کے قبیلے کے آدمی تھے جملہ لکھو اصم بانس زمان ابن سالبہ بنو سات ابن بکر کے قبیلے کے تھے تو جو ہے بنو صاحب جب مشرب با اسلام ہوئے تو ہجلی آٹھ یا نو میں تھے ان کا مسلمان ہونا ہجری آٹھ کا واقعہ ہے بس ٹھیک ہے اس میں آپ یہ بتانا ہے کہ یہ زمان ابن سالبہ جب نبی علیہ سلاط اسلام کے پاس آیا تھا تو آیا اس یہ مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمان ابن سالبہ مسلمان نہیں تھا اس لیے کہ یہاں پہ دوسری واقع آتا ہے اور اسی طرح اس نے کہا ایوک محمد ہو تو یہ محمد ایک اچھی تہذیب کے خلاف بات ہے کہ کوئی اس نے احترام کا جملہ احترام کی بات نہیں کی ایوک محمد تم محمد کون ہے اللہ وسلم اس طرح دوسری بات میں بھی آتا ہے تو زام جو ہے یہ قول غیر موصوب بھی پہ اجلاس ہوتا ہے عام طور پر ایسی بات جس پر آپ کا اعتماد نہ ہو اس میں یہ زام کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ زام کا جو اطلاق ہے یہ قول غیر محصوب بھی اور قید قول محبت دونوں پہ الگ سویر استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن زحمد کپڑوں اللہ یبعثو باسو تو آئی زام شک اور تردد نہیں ہے بلکہ ان کا عصیدہ ہے وہ بات کی بات نہیں ہی تو حدیث پڑھیں یہ لیس ان شہید ہو المقبوری ہو یہ سعید کون سا ہے المقبوری ہے یہ مقبوری کے بعد پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھیں نکالو کہاں ہے امتحان ہے ارے انقریب آپ پڑھ چکے ہیں پور ایمان کے اندر ہیں انقریب آپ پڑھ چکے ہیں یہ سفر نکارو سفر دس بابو ابدی نرن ہر دسن عبد السلام ابن مبہ یادیں یادیں پڑھیے پال اخبار عمر کیا لکھا درمیان میں دینا ستور کیا لکھا ہے اس کو مقبری کیوں کہتے ہیں مقبوری کیوں کہتے ہیں تو وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کے قبر کے مجاور تھے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے اس لیے انشاء اللہ آگے سفر آئے گا کہ مقبوری اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کان نذیر المدینہ کان نذیر ان دل اس کے جو گرتا قبرستان کے ساتھ اس کا گھر پاکستان کے ساتھ تھا تو اس لیے اس کو مقبوری کہتے ہیں یہ نہیں کہ کسی قبر کے میں نہیں تھا حدیث میں باقاعدہ آتا ہے پھر آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ابھی نکالنا پڑے گا اور پھر وقت زیادہ لگ جائے گا اچھا اتنا تو یاد رکھو کہ یہ نزیل قبرستان تھا یہ قبرستان کے قریب ان کی جگہ تھی اور یہ وہاں ان کی رہائش کی جس سے اس کو مقبولی کہتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں قبر والی مسجد ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں کہ مسجد کسی جی قبر کی مجاگر ہے قبرستان کے ساتھ ہوتی ہے اچھا یہ انس سنا سنمانے سے فرماتی بے نمان بلعمان نے بھی صلاح سفل المسجد ہم ایک ہم نے ایک دن جلوس نکالا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مسجد میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جلوس ہے یہ جو نہیں بولتے جلوس بیٹھوں کو کہتے نا اس کو تو مروح کہتے ہیں لیکن گرو گورا بھی تو نبوت نا وہ مرور کو جلوس کہتے ہیں اگر جلوس ہے تو ہم نے نبی فا کے ساتھ مسجد میں جلوس نکالا نہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے اچھا دخل جمل آیا ایک آدمی اس دخل ہاتھ ہے اللہ جمل اونٹ پر فاناقو طل المسجد اس کو مسجد میں بٹھایا سماخل سے اس کو اس کے گٹنوں کو باندھ دیا طریقہ یہ ہے اونٹ والے جب اونٹ کو بٹھاتا ہے تو اس کو گھٹنا اس لیے کہ اٹھے نہیں وہ چرر ہوتا ہے۔ ثم قال لهم پھر اس ادمی نے کہا صاحبِ اکرام کو ایوک محمدو تم میں سے محمد علیہ السلام کون ہے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکرم بین نصارائهم اس आदमी کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چٹیا لگائے ہوئے بیٹھے تھے ان کے درمیان سبحان اللہ اگرچہ نبی علیہ عام طور پر عجزان انداز سے بیٹھتے تھے لیکن عادت ہے کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا لگایا تھا لیکن تکیا لگانا جرم نہیں ہے تم بھی بولو کرتی یہ ایک بہت اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلو اللہ پر نظر بی اب اصل ہو نبی السلط اسلام تکیا لگائے ہوئے تھے کپول نا نے کہا ہاں ضرور رجل العب یز یہ جو سفید انور چہرے والے تشریف فرمائے یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھ گئے ہو فقال له الرجل اس آنے والے کا ابن عبد المطلب اے عبد المطلب کی بیٹے فقال نبی صلی اللہ جب تو میں تجھے جواب دے دیا توجہ کرو ایک دو باتیں یاد کرو اگلے حدیث سنسا یہ جو عدمی آ رہا تھا آیا تھا یہ زمہ ابن سال اب ہے اب یہ جس وقت آیا تھا تو کیا یہ مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا اس میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ ایوقم محمد فقال رجل یبنا عبد المطلب ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو خطاب کیا ہے یہ معدبانہ طریقہ نہیں ہے یہ تعظیم کے خلاف ہے آئیو محمد تم سے محمد کون ہے یہ بات مناسب ہو مناسب ہے یہ نہیں ہے غیر مناسب بات ہے اس نے نبی علیہ السلام السلام کے ساتھ معدبانہ انداز سے گفتگو نہیں کی ہے اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس نے کہا کہ یب ابن عبد المتر مسلمان نہیں تھا نا بات سمجھ گئے لیکن یہ بات علماء محدثین کے ہاں جو ہے کمزور ہے اس قسم سے کمزور ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ زمان کب آیا ہے تو فرائم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمان مسلمان تھا انہوں کو یہ زمان کون تھا بات سنو بات سن زمان کون تھا اس کے مسلمان میں مسلمان ہونے میں قرائم موجود ہیں ایک ٹک یہ اس وقت آتا اتنے حدیث میں آتا ہے کہ زمان آیا کہ یار رسول اللہ آپ کے قاصد ہمارے علاقے میں آئے اور آپ کے کاسر نے کہا کہ کلمہ پڑھو آپ کے کاس نے کہا کہ نماز پڑھو آپ کے کاس نے کہا کہ روزے رکھو کیا واقعی ادمی آپ نے بھیجا تھا اور واقعی ہم نمازیں پڑھیں تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ اس وقت آیا تھا کہ وہ پوجن کی گاؤں گئے تھے اور وہ فوت جو ہے نا کب گئے تھے آج آج ہجری کے بعد گئے تھے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہجری چھری کے بعد گئے تھے اور بھی کہ جب سلحا ہوا نا اس کے بعد نبی علیہ السلام دعوت دین بس طریقہ گفو دیا کرتے تھے جاؤ بھائی تم فلان جگہ جاؤ دعوت ہو تم فلان جگہ جاؤ دعوت دو تو وہ حجری اور چھ ہجری کے بعد شروع ہو گئے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ مسلمان تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی بنو سعد ابن بکر کی قبیلے کا تھا اور وساد کا قبیلہ جو ہے ہجری آرٹ سے مسلمان ہو چکے تھے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ بعد میں جو یہ آتا ہے دوسرے حدیث اس میں یہ عدمی جب آیا تو کہا کہ تزن ارسد کا کال صدقہ فمن خلقری ہی تو اگر یہ مسلمان نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کو کلمہ پڑھاتے لیکن نبی علیہ السلام اس کو کلمہ نہیں پڑھایا ہے ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمان مسلمان <تصفح> اب بات سمجھ گئے ہو جناب جب یہ قرآن موجود ہے اس کے مسلمان ہونے پر تو اب یہ اشکان ہے کہ اس نے ارو کو محمد کیوں کہا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اس نے اس کہا کہ یہ غیر بھی آداب تھا اس لیے کہ یہ دیہاتی آدمی تھا اور دیہاتی آدمی جو ہوتے ہیں ان میں آداب بہت کم ہوتا ہے بات یہ سمجھتے ابھی کا آداب نہیں ہوتے نا ان میں دیکھو آپ آپ کو کہتے ہیں تشریف رکھتی ہے لیکن پہاڑوں پہ جا چکے تھے کیے نہ دلی کیے نہ کہاں یہ سمجھتے ہو؟ تو ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو کہتے ہیں نا پہلے میرے بات سنو نا میں تمہیں سمجھاؤں نا کہتے ہیں کہ تمہیں سنو گا میں تمہیں سمجھاتا ہوں تو میں کہتے جب اللہ کے بندے سمجھانے کے لیے آئے ہو تو خود سمجھی ہوئی ہو تو پھر مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو تو بے یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے ان کو بڑی طریقہ بات آسان نہیں ہے پھر آپ کو گپ سناؤں گا روٹی تم روٹی کھائی اور کھا تم نے کہتے اور نہیں کہا قلت کے طور پہ کہا چیزیں آدمی کیا تھا بھائی بولو خیر اتھا اس لیے کہ لحاقی تھا میرے علمات میرے قادرین کی ایک بات سنو یہ پالیشمس الدین رحم اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جہاں حدیث میں یا محمد آتا ہے تو اس کے قائل دو ہوں گے یا ایسا آدمی جو نیا مسلمان ہو ایام ناجد کسی پرانی صحابی سے نبی السلاق اسلام کے بارے میں یا محمد نہیں ہے اور میرا بھی یہ چیلنج ہے بورا ہوں سفید میرے چیلنج ہے کوئی کسی صحابی سے جو کہ نبی علیہ السلام کے درس میں پڑے ہوئے شخصیت ہو بتا دی یا محمد تو کچھ نہیں ہے تو مبائل نام میں تمہیں سولہ بات سمجھ گئے ہوئی اس لیے میں اپنے موقف علیہ کے ساتھ کہتا ہوں جس نے کہا یا محمد یا نو مسلم یا نو مسلم یہ میرے اختلاف ہے یا نو مسلم نہ مانا مانا نیا ابھی مسلمان تھا اس لیے اس نے اوق محمد فقان صلی اللہ علیہ وسلم قد عجب تو کا اب یہاں پہ سوال ہے کہ تو کا میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے ابھی جواب تو دیا ہے نہیں تو تو, ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جس قانون ایسا ایسی کھپڑ اس نے چونکہ نبی علیہ السلام کی مطالب کے متعلق آزاد کا لحاظ نہیں کیا تو نبی علیہ السلام کو اس کے انداز پسند, انداز پسند نہیں ہوا تو فرمایا جب تو تو دولو تیرہ جواب بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے یہ بات مناسب تو یہاں اجب تو پہ کی دو ترجیحات عجب تو پاس میرے تو خواب اچھی بات ہے سر اللہ علیہ حمیدہ عجاب اللہ علیہ حمید تو سمیا کو مانا عجاب جبان تو اجب تو تو کہا یا نہ سمجھ تو ہاں بات کریں سن رہا ہوں دوسری بات یہ کہ اجب تو کہا کیا مانا تیرا جواب ہو چکا ہے کیا مانا ہے تیار ہوں بھائی یوں سمجھتے ہو چکا ہے بہت بات بہت اتنے دور سے تے اور میں جواب نہیں دوں گا پتھر جواب ہو گیا تیرا مانا کیا ہے تیار ہوں جواب دینے کے لیے جو تم کسی کو اس کا جواب دے دو تم وہ کہواہ نہیں ہے آپ سے پوچھنے والا ہوں مشرج فلم مسئلہ آپ کے سختی کرنے والا ہوں فلم مسئلہ اندازی فل میرے مسئلے میں کیا مانا میرا لہجہ جو ہوگا وہ سخت ہوگا یاد تو یہ ہے کہ میں اس بات کی حقیقت پہچاننے کے لیے آیا ہوں اس لیے آپ کو میں قسم دوں گا فوم شبدارے سختی کرنے والوں آپ پر مانا آپ سے آپ کو قسم دلواتا ہوں یہ ایک بات ٹھیک ہے بھائی تو یہ غیر مواقب سے جس نے کیا فوم شبد یا اس کے یہ مانا کہ میرا انداز جو ہے اگر آپ کے مقام اور حیثیت کی موافق نہ ہو تو مجھے مع کیجیے گا پچھلے کے میں فلاج علیہ کیا مانو غصہ نہ کیجئے مجھ پر اپنے دل میں اگر میرے انداز سخن آپ کو پسند نہیں ہے تو ناراض نہ ہونا نبی علیہ السلام فرماس اما بھئی جو کیوں چاہتا ہے نبی کے پاک کے اخلاق سمجھ گئے نا فقال کا سرو کا میں سوال کر پوچھتا ہوں تجھ سے بے رب اس حال میں کہ واسطہ دیتا ہوں تجھے تیرے رب کا ورب من قبلک اور اس اور